الحمدل والسلام على رسول اللہ اما باف شا البر, البر من مواقع بت البیو مِنْ أَبْوَابِهَا آبہ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یس علون کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انلاہل چاندوں کے بارے میں قل کہہ دیجئے ہی یہ چاند مواقیت تولہ سے والحج لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہیں ولیسل برو اور نہیں ہے نیکی بے انتاۃۃ البیوتا منظورہ کہ آؤ تم گھروں کو ان کے پچھواڑوں سے ولا کن البرا اور لیکن نیکی من اس کی ہے اتقا جس نے تقوی اختیار کیا بلبیو تمن ابوابحہ اور آؤ تم گھروں کو ان کے دروازوں سے بتخ الله اور اللہ سے ڈر جاؤ لا اللہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پہلے رمضان اور اس کے اندر روزہ نضول قرآن روزے کے مسائل ان کا تذکرہ ہوا احکام بیان ہوئے اب حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حج کا بیان حج کے احکام حج اور عمرے کے مسائل ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے تو پھر آغاز اللہ رب العالمین اسرے کرتے ہیں کہ یس القا انہ اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں انلاح اللہ چاندوں کے بارے میں یہ اہل ہلال کی جمع ہے ہلال کا معنی ہے پہلی رات کا چاند پہلی رات کا چاند جب جو ایک کمان کی شکل میں ہوتا ہے اور بہت چھوٹا ہوتا ہے تو یہ پہلی رات کا چاند جو ہے وہ ہلال کہلاتا ہے پھر جب بڑا ہوتا جاتا ہے اور کمال پہ, پہ پہنچتا ہے تو وہ کمر کہلاتا ہے یعنی تیرہویں چودھویں اور پندرہویں رات یہ تین راتیں ہیں جن کو ایام بیس کہتے ہیں تو اس کے اندر چاند پورا ہو جاتا ہے جب پورا ہو جائے تو اس کو کمر کہتے ہیں پھر وہ اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے گھٹتے گھٹتے آخری رات مہینے کی بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اگلی رات وہ ہلال بن کے طلوع ہو جاتا ہے تو یہ ایک سرکل ہے پورے مہینے کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے ان چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کل ہی مواقع تو انداز یہ اللہ تعالیٰ نے اوقات کے تعین کا ذریعہ بنایا ہے ان چاندوں کو لوگوں کے لیے والحج اور حج کے لیے لوگوں کے جو عام مسائل ہیں عورتوں کی عدت کے مسائل ہیں قرض کی ادائیگی کا وقت مقرر کیا جاتا ہے معاہدوں کے وقت کا تعین کیا جاتا ہے تو یہ جو عام وقت سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو ان کا وقت کا تقرر کا ذریعہ بنا دیا ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اب دیکھو نا اب تو بہت یعنی علوم فنون کا دور ہے اور بہت زیادہ ڈائریاں چھپ جاتی ہیں اور یہ سارا کچھ عموماً واضح ہے لیکن ذرا وہ دور یاد کیجئے جب یہ وسائل نہیں تھے پھر صحراؤں میں رہنے والے عرب کے صحراؤں میں سفر کرنے والے لوگ وہ کیسے معلوم کرتے تھے کہ یہ کون سا دن ہے یہ دنوں کا تعین اوقات کا تعین ہاں جی نہ گھڑیاں تھیں نہ کوئی اور چیز تھی نہ یہ ڈائریاں چھپتی تھی کچھ بھی نہیں تھا صحراؤں میں رہنے والے صحراؤں میں سفر کرنے والے سمندروں میں سفر کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسے سب لوگوں کے لیے اور ان کی ضروریات کے لیے پھر خاص طور پر حج کے لیے حج یہ ایک موسم ہے باقاعدہ سال کے اندر اس کا وقت متعین ہے تاریخ متعین ہے کہ آٹھ ذی الحجہ کو احرام باندھ کے عرفات کی طرف سفر کرنا ہے پہلے منا میں پہنچنا ہے پھر 9 کو منا سے چل کے عرفات میں پہنچنا ہے جب نو کا سورج غروب ہو جائے تو واپس پلٹ کے مزدلفہ میں آ کے رات گزارنی ہے پھر رات گزارنے کے بعد مزدلفہ سے واپس منا میں آنا ہے پھر دس ذلحجہ کو یہاں کچھ اعمال ہیں حج کے وہ مکمل کرنے ہیں پھر اس کے بعد ایام تشریق ہیں تین دن تو یہ حج کا ایام سے دنوں سے بڑا گہرا تعلق ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے حج کے لیے خاص طور پر باقی انسانوں کی ضروریات کے لیے جن چیزوں کا تعلق وقت سے ہو سکتا ہے ان کو چاندوں سے چاند سے منسوب کر دیا ہے تاکہ تم ہر چیز کے وقت کا تعین کر سکو تاریخوں کو پہچان سکو اور چونکہ یہ نظام فطرت ہے آج بڑی ٹیکنالوجی ہے جدید دور ہے بہت معلومات کا دور ہے جی آج, آج یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جس کو کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے اور جدید وسائل ہیں نیٹ چل رہا ہے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن آپ ذرا تصور کیجئے ان وقتوں کا جب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا نظام تو پھر بھی چلتا ہے انسان نظام پھر بھی چلاتے ہیں حج کا حج کا وقت متعین ہے ہمیشہ لوگ وقت پر حج کیا کرتے تھے اسی طریقے سے باقی امور جو ہیں ان کے معاملات جو طے ہوتے تھے عورتوں کی عدت کے مسئلے ہمیشہ رہے ہیں بیوہ کی عدت متعلقہ کی عدت ہر عدت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے ان کا تعلق مہینوں سے ہے اسی طریقے سے جو معاہدے کیے جاتے ہیں اور معاہدوں میں وقت کا تعین کیا جاتا ہے ان کا تعلق ان مہینوں سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو یہ یہ قوت اور صلاحیت بخشی ہے کہ اس کے ساتھ مہینوں کا تعین ہوتا ہے جہاں تک رہ گیا سورج کا معاملہ سورج گھٹتا بڑھتا نہیں ہے سورج ایک سائی رہتا ہے تو اس کے ساتھ تو ایک دن دن کے بھی ایک حصے کا تعین ممکن ہے کہ جب سے سورج ترو ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے تو اس سے سائے کا اندازہ کر کے آپ نمازوں کے اوقات تو مقرر کر سکتے ہیں جی لیکن چونکہ سورج گھٹتا پڑتا نہیں ہے ہمیشہ ایک سا رہتا ہے تو اس سے مہینوں کا تعین نہیں ہو سکتا تو چاند چونکہ گٹتا ہے بڑھتا ہے تو اس سے لوگ اندازہ کرتے تھے کہ یہ کس رات کا چاند ہو سکتا ہے تجربات سے آج کل تو لوگ چاند دیکھتے ہی نہیں نا چاند سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے لیکن جب یہ سب کچھ نہیں تھا اور چاند سے ہی یعنی معلومات لی جاتی تھی اور دنوں کا تعین کیا جاتا تھا کہ آج مہینے کا کون سا دن ہے یہ اس کا تعلق چاند سے ہوتا تھا لوگ بڑے تجربے رکھتے تھے چاند دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں رات کا چاند ہے تو اس کا گھٹنا اس کا بڑھنا اس کا پورا ہونا پھر اس کا کم ہونا اور آخری رات ختم غائب ہو رہنا اور اگلی رات ہلال بن کے چمکنا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اوقات کا تعین رکھ دیا ہے یہ چاند اوقات کے تعین کا بہت بڑا ذریعہ ہے مہینوں کے تعین کا بہت بڑا ذریعہ ہے انسانوں کے بہت سارے مسائل اس سے متعلق ہیں پھر اللہ تعال نے خاص طور پر حج کا ذکر کیا ہے تو حج کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے رمضان المبارک کے روزوں کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے تو یہ فرمایا کہ اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے تعین کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا تاکہ تم پہچان سکو دنوں کی گنتی کر سکو پھر مہینوں کی گنتی کر سکو یہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے اور تمہارا حج وقت پر ہو تمہارے معاملات وقت پر طے ہوں ولاسل برتابی تمن ظہور ولا کنل برمن تقا بت البیوت امن ابواب اب آگے اللہ تعالیٰ نے حج کے سلسلے میں ایک رسم جو مشہور تھی معروف تھی عرب کے اندر ان کی اصلاح کی ہے برا بن آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے بارے میں نادل ہوا ہے کہ انصار کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ حج کے لیے جاتے واپس پلٹتے تو دروازے سے گھر داخل نہ ہوتے بلکہ واپس آتے تو دیوارے پلانگ کر پچھلی طرف سے گھروں میں داخل ہوتے یہ ایک رسم بنائی ہوئی تھی حج کا اس کو باقاعدہ حصہ قرار دیا گیا تھا تو برا بن عادب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمارے بارے میں نادل کیا کہ انصار کے اندر ایک رسم تھی حج سے واپس پلٹ کر دروازوں سے داخل ہونے کی بجائے وہ پچھلی طرف سے دیواریں پھلان کر آتے تھے تو اللہ تعالیٰ اور اس کو نیکی تصور کیا جاتا تھا اس کو حج کا باقاعدہ حصہ قرار دیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا اور اس کو محض ایک رسم ایک خیال یعنی بنا کر اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے نہ اس کا حج سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا نیکی سے تعلق ہے اور یہ رسمیں بڑی مشہور ہو جاتی ہیں بھائی اور لوگ اسی کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں اور اسی کو ادر و ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں جو اصل حقیقت ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور جو اس کی جگہ پر رسمیں ہیں وہ رہ جاتی ہیں سنت غائب ہو جاتی ہے اور بدت اس کی جگہ پر باقی رہ جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی فرمایا نا جب ایک سنت معاشرے سے ختم ہوتی ہے تو اس کی جگہ ایک بدت پھیل جاتی ہے یہ ہر دور کے اندر ہی یہ چیزیں عام رہی ہیں لوگ رسموں کو رواجوں کو دین سمجھ کر قبول کیا کرتے تھے ان کی تبلیغ کرتے تھے آج بھی صورت حال وہی ہے وہ عبادات کے سلسلے جو اللہ نے بیان کر دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیے وہ چیزیں تو بہت کم رہ گئی ہیں اور جو بدعات اس وقت عبادات کے لیے بدعات کا جو تصور ہے سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور لوگ اسی کو نیکی سمجھنے بیٹھے ہیں تو یہ یہ جو ہے نا رسم،, رسم و رواج کے سلسلے ان کی اصلاح ہونی چاہیے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کوئی عبادت نہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ لوگ اپنے طور پر جو رسمیں بنا لیتے ہیں ان رسموں کو دین تصور کر لیتے ہیں اجر و ثواب کا باعث بنا لیتے ہیں اور پھر وہ چیزیں بہت پھیلتی ہیں رسمیں بہت پھیلتی ہیں دین بہت کم پھیلے گا بدت بہت زیادہ عام ہوتی ہے سنت اس کے مقابلے میں بہت کم ہوگی یہ معاشروں کا بگاڑ اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور جو آپ ماشاء اللہ دعوت کے لیے تیار ہونے والے لوگ ہیں آپ کو یہ ذہن پختہ کرنا چاہیے اور عزم کرنا چاہیے کہ ہم نے انشاءاللہ عام لوگوں کی اصلاح کرنی ہے ہر بھائی جو بیٹھا ہے جہاں اس کا گھر ہے وہاں اس کی برادری رہتی ہے کیا آپ اپنی برادریوں میں عام نوجوانوں کو بات نہیں سمجھا سکتے جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے ہمسائے میں عام لوگ کیا جہاں آپ کی جان پہچان ہے کیا آپ اپنے ہمسائے کے اندر عام لوگوں کو عام نوجوانوں کو اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے ان نوجوانوں کو کیا آپ نہیں سمجھا سکتے ہاں یہ بات ضروری ہے کہ دعوت دینے والے کا اپنا کردار شاندار ہونا چاہیے وہ اس کی شہرت خراب نہیں ہونی چاہیے نہ گھروں میں کوئی پھر مانتا ہے اس کو نہ ماحول میں ہمسائے میں کوئی مانتا ہے اس کو اگر ایک شخص اپنے کردار کو بہت پختہ رکھتا ہے انشاءاللہ اللہ جب وہ دعوت دے گا اپنی برادری کے لوگوں کو اپنے ہمسائے اپنے ماحول کے لوگوں کو تو اس کی نیکی اس کا تقوی اس کے کردار کی پختگی اس کی دعوت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے لوگ اس کی بات سنیں گے مانیں گے تو دین کے نام پر یہ جو رسمیں بنی ہوئی ہیں یہ جو رواد بنے ہوئے ہیں اور یہ جو بدتیں چلی ہوئی ہیں ان کی اصلاح بہت ضروری ہے یہی چیز یہاں بیان ہو رہی ہے اللہ اکبر فرمایا نیکی وہ کرتا ہے جس کو اللہ کا تقوی حاصل ہوتا ہے جو گناہ سے کرتا ہے بچتا ہے ہاں جی اور آخرت اس کے سامنے ہے یہ یہ شخص یہ ہے جو نیکی کرے گا فرمایا پھر آخر میں بھی فرمایا بطخ اللہ اللہ سے ڈر جاؤ بتخ اللہ سے ڈر جاؤ لا اللہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ کا تقوی کامیابی کا اصل ذریعہ ہے دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی دیکھو فلاح فلاح جو ہے نا یہ بہت جامع تصور ہے کامیابی کا یہ دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی بھی ہو اور اللہ تعالیٰ نے تقوا کو ایسی کامیابی کی بنیاد قرار دیا ہے جو ہر گناہ سے بچے گا دنیا کے اندر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا وقاتل فیصب اللہ دین یو قاتل کمبلا تاتدو ان اللہ حکب المعتین اور قتال کرو اللہ کی راہ میں اللہ دینہ ان لوگوں سے یقاتلونکم جو قطال کرتے ہیں تم سے ولا تعتدو اور زیاتی نہ کرو ان اللہ بے شک اللہ لا يحب المعتدین زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ اکبر یہ آگے متعدد آیات جہاد کے حوالے سے نادل ہوئی ہیں آ ہم بیان ہو رہے ہیں قرآن مجید کا اصول بیان بھی عموماً ایک چیز بیان ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ دوسرا حکم بیان کر دیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ اور احکام جو ہیں وہ بیان کر دیے جاتے ہیں تو ویسے عموماً آگے حج کا بیان آ رہا ہے اور درمیان میں پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ قتال کے احکام جہاد کے احکام اس کے اندر بیان کر دیے فرمایا و قاتل فی صبی اللہی نہ یوقاتل اور لڑائی کرو تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں یہ وہ پہلی آیت ہے کہ جب یہ نادل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنا شروع کر دیا لیکن آپ کی لڑائی صرف ان لوگوں کے خلاف تھی جو آپ سے لڑتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے تھے مکے والے بار بار حملہ آور ہوتے تھے کچھ قبائل مدینے پر حملہ آور ہوتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے ساتھ لڑنے کے لیے آتا یا تیار ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے سب لوگوں سے قبائل سے سب سے لڑنا شروع کر دیا جو آ کر آپ سے لڑتے تھے اللہ اکبر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے نہیں لڑتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑتے تھے حتیٰ کہ سورہ توبہ نادل ہو گئی سورہ توبہ میں جو احکام نادل ہوئے وہ اس کے مطابق پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد کا عمل بھی شروع کر دیا انشاءاللہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آگے آئیں گی بعض لوگوں نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے یعنی دوسری آیت کے ساتھ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا حکم دیا گیا ہے کہ فتنہ ختم کرنے کے لیے لڑنا ہے اور جہاں جہاں بھی اللہ کے دشمن یعنی اپنی طاقت قوت بنا کے بیٹھے ہیں ان کو اس طاقت قوت کو ختم کرنے کے لیے لڑنا ہے تو فرما کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے ان آیات کے ساتھ لیکن ابن کثیر بیان کرتے ہیں ابن عباس بیان کرتے ہیں اور دوسرے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے حکم یہاں حکم اور ہے باقی آیات کے اندر حکم اور ہے اور پھر اس کے اندر وقت کا تعین بھی ہے شروع شروع میں جب طاقت کم تھی طاقت کم تھی تو کیونکہ سارا معاملہ تو طاقت کے ساتھ ہے نا کہ کیا آپ کے پاس لڑائی کے وسائل موجود ہیں کیا آپ کے پاس لڑنے کی قوت لڑنے والے موجود ہیں تو اسی مناسبت سے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے لڑائی کس سطح پر کرنی ہے دفاعی جہاد کرنا ہے یا اقدامی جہاد کرنا ہے تو منسوخ کہنے کی بجائے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے یہ اکثر مفسرین یہی بیان کرتے ہیں اور یہی صحیح بھی نظر آتا ہے تو اس آئے کے اندر پھر ابن کثیر نے ایک اور نقطہ اس میں بہت شاندار بیان کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی کو ترغیب دے رہے ہیں قاتل فی صبی اللہ الذین یقاتلونکم کہ اے نبی اور نبی کے صحابہ تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ ان لوگوں کے خلاف جو تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں لڑائی تو کبھی کبھی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی نے یہاں حکم یہ دیا ہے کہ جو لوگ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تم ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ بھی مانا ابن کثیر نے کیا ہے اللہ اکبر اور سارے ایمانے بالکل درست ہیں وقت کے تعین کی بات ہے استطاعت کی بات اس کے اندر شامل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے لڑائی کی لڑنے کی ترغیب دی ہے جہاد و قتال کے لیے ذہنی طور پر عملی طور پر تیار کیا ہے اور اس کے ساتھ فرمایا بلا تعتدو زیاتی نہ کرو زیاتی نہ کرو ان اللہ المعتدین بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کیا مطلب ہے زیادتی نہ کرو آگے آیت آ رہی ہے ہاں آگے آیت کیا آ رہی ہے فاتدو علیہ ماتدا علیہ کم یہ دیکھو کہ دشمن نے تمہارے خلاف کتنی زیادتی کی ہے تم بھی اسی کی نسبت اس کے اوپر زیادتی کرو ایک تو معنی اس کا یہ ہے دوسرا معنی ولا تعتدو کا ابن کثیر نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد و قتال کے اندر جو ضابطے مقرر کیے ہیں ان میں ایک ضابطہ یہ ہے کہ بچوں کو قتل نہ کرو بچوں کو قتل نہ کرو ایک مارکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت قتل ہوئی پڑی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جہاد و قتال میں عورتوں کو قتل نہ کرو اور ان لوگوں کا قتل نہ کرو کہ جو لڑائی میں شامل نہیں ہیں ان ان لوگوں کو بھی قتل نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے اور اگر کیا جاتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ ہے زیاتی سے مراد درخت نہ کاٹو جہاں تم جا کے حملہ آور ہو جاؤ وہاں درخت نہ کاٹو درختوں کو نہیں کاٹنا فصلوں کو نہیں اجاڑنا ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے گویا کہ جہاد و قتال کا مقصد کوئی دہشت گردی تخریب کاری ظلم و ستم اور اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کر کے اس طریقے سے لوگوں کو قوموں کو زج کر کے رکھ دینا نہیں جہاد کے بڑے اعلی مقاصد ہیں یہ کوئی درندگی تو نہیں ہے نا جہاد یہ کوئی دہشت گردی تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے دین کو غالب کرتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ اس, کو اس کی وجہ سے نفرتیں پھیلنا شروع ہو جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جہاد میں بچوں کو قتل نہیں کرنا عورتوں کو قتل نہیں کرنا اور راہبوں کو قتل نہیں کرنا فصلوں کو نہیں اجاڑنا درختوں کو, کو نہیں کاٹنا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلہ کرنے سے منع کر دیا مصلہ کرنا مصلہ کرنا کس کو کہتے ہیں کسی کے جسم کے اعضاء کاٹ, کاٹ کاٹ کے الگ الگ کر دو کان کاٹ دو اس کا ناک کاٹ دو اور اس کی ٹانگیں الگ کر دو اس کے بازو کاٹ کے الگ کر دو یہ مسلح کرنا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے سے بھی منع کیا ہے یعنی اسلام درندگی پسند نہیں کرتا اسلام کے پیش نظر جہاد کے اندر قتال ایک ضرورت کے تحت اس کا حکم دیا جا رہا ہے جہاد لازم ہو جاتا ہے جی ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا لیکن لیکن اس جہاد اور قتال کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم طاقت اور قوت کے نشے میں بدمست ہو کے تم جو ہے جی یعنی بالکل یہ سلسلہ کر دو نہ فصلیں باقی رہیں نہ درخت باقی رہیں نہ گھر باقی رہیں نہ اس طریقے سے تباہیاں پھیلا دو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ان اللہ لاحب المرتدین بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ اکبر شیخ محمد بن صمین نے اس موقع پر یہ واضح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو عورتوں کو سب کو قتل کرنے سے منع کیا لیکن اس کا انحصار اس آیت پر ہے آگے آ رہی ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی کہ دشمن کا رویہ کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد دشمن کے رویے کو دیکھ کر پھر آپ اپنا رویہ مقرر کریں گے وقت و لوہم ہے سو تو موہم و من ہے سو اخراج تو اشد دو من القتل ولا قاتلوہم عند دل مسجد الحرام حتا یو قاتل کم فی فن قاتل کم فق جزاء الكافرين اور قتل کرو ان کو ہے سو جہاں پاؤ تم ان کو و اور نکالو ان کو من ہے سو جہاں سے نکالا انہوں نے تم کو ول فتنا تو اور فتنا اشد و زیادہ سخت ہے قتل سے فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے ولا تو اور نہ لڑائی کرو تم ان سے ان دل مسجد میں مسجد حرام کے نزدیک حو قاتلو کم فی یہاں تک کہ قتال کریں وہ تم سے مسجد حرام میں یا مسجد حرام کے قریب فعن قاتلو پس اگر وہ لڑائی کریں تم سے فخ پھر تم قتل کرو ان سے قتل کرو انہیں یعنی حرم میں بیت الحدود حرم میں پھر اللہ تعال اجازت دیتا ہے کہ فقت پس قتل کرو ان کو کزال کا جزا کافرین اسی طرح ہے بدلہ کافروں کا اللہ اکبر ہاں جی وقت الوحم ہے قتل کرو ان کو جہاں پاؤ تم ان کو کیا مطلب ہے اس کا کہ ہر کافر کو جہاں پاؤ مار دو نہیں یہ نہیں اس کا مطلب بعض بہت غلط معنی قرار دیتے ہیں عام طور پر نوجوان جو ہے نا بیچارے یہ خود کش بمبار جتنے ہیں سمجھا کہ یہ, یہ یہ ان کو لوگ اس قسم کی آیتیں سنا کے پھر ان کی ذہن سازیاں کر کے ان کو پھاڑنے پر تیار کرتے یہ مطلب اس کا نہیں ہے سن لو اس کا مطلب کیا ہے جو مفسرین نے ابن کثیر نے اور باقی مفسرین نے جو اس کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ کیا ہے شیخ محمد بن صالح وسلمین نے خلاصہ نکالا ہے ساری تفصیلی روایات بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے خلاف قتال ڈکلیئر قرار دے دیا جائے جن کے خلاف جنگ کا اعلان ہو جائے ہاں جو مقاتلین ہیں جن کے بارے میں فیصلہ ہوئے کہ بھئی ان سے لڑنا ہے اس قوم سے لڑنا ہے اس علاقے میں اس دشمن سے لڑنا ہے جب آپ کسی قوم کے خلاف کسی ملک کے خلاف کسی فوج کے خلاف باقاعدہ لڑائی کا فیصلہ کر کے اعلان کرتے ہیں تو ایسے مقاتلین جو ہیں اگر میدان میں ملیں وہاں ان کا قتل جائز ہے اگر کسی اور جگہ پر ملیں وہاں ان کا قتل جائز ہے پہلے یہ دیکھنا ہے کیا ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے کہ نہیں ہے ہر کافر کو قتل نہیں کرنا یہ بات بہت سمجھنے والی بات ہے اللہ اکبر جنگ کا اعلان کون کرے گا جہاد کا اعلان کون کرے گا یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑا سوال ہے جہاد کا اعلان کون کرے گا کس کے اعلان سے یہ واضح ہوگا کہ اب فلاں سے لڑنا اور فلاں کا قتل جو ہے وہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہے ادر و ثواب کا باعث ہے اس قتال میں اگر بندہ لڑتا ہوا مارا گیا تو خود شہید ہے اور جس کو یہ مق... قتل کرے گا وہ کافروں کے مقتول ہیں جو احکام مقتولوں پر اور شہدا پر نافذ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر اب نافذ العمل ہوں گے اس, اس ان ساری چیزوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جہاد کا اعلان کون کرے گا اس کا جواب یہ ہے کہ جہاد کا اعلان حکومت کرتی ہے جہاد کا اعلان جس کے کنٹرول میں ہے جو نظام چلا رہے ہیں جن کے پاس قوت طاقت ہے جن کے پاس حکومت ہے جو اگر جہاد کریں تو سنبھال بھی سکیں اور معاملہ دفاع بھی کر سکیں صرف چھیڑ چھاڑ کر کے اور ایک نئے فتنے کا اور قتل کا دروازہ کھول دینا جیسے یہ جتنے تکفیری گروہ ہیں جو یہ سلسلے کر رہے ہیں یہ خود کش بمبار جتنے لگے ہوئے ہیں یہ سارا فتنہ ہی فتنہ ہے یہ کوئی جہاد نہیں ہے جہاد باقاعدہ ایک منظم عمل ہے اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اور اس کے اندر حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ الجہاد و مال برے و الفاجر جہاد اس حاکم کے ساتھ مل کر کرنا ہے جو نیک ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے اس کے ساتھ مل کر جہاد کرو اور آہ ساتھ ہی یہ لفظ بھی نقل کر دیئے مال برے و اگر مسلمانوں کے حکمران فاجر ہیں فاسق و فاجر ہیں اور گناہوں کے مرتکب ہیں اور دینی حالت ان کی بہت کمزور ہے ہر قسم کے گناہ ان کے اندر موجود ہیں حکمرانوں کے اندر جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام مسلمانوں کے حکمرانوں میں بہت خرابیاں ہیں بہت غلطیاں ہیں بہت گناہ ہے سود کے سلسلے ہیں فلاں سلسلہ ہے فلاں سلسلہ ہے سود بھی کیا ہے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے تو یہ جس طرح آج حکومتوں میں گناہوں کا سلسلہ فسق و فجور کا سلسلہ نافرمانیوں کا سلسلہ یہ چیزیں عام ہیں تو امام بخاری باب باندھ کر حدیثیں لا کر اس مسئلے کو واضح کر رہے ہیں کہ الجہاد جہاد ہوتا ہے حکمران کے ساتھ مل کر چاہے وہ نیک ہے یا بدکار ہے فاسق و فاجر ہے وہ کتنے بھی بڑے سے بڑا گناہ کا مرتکب ہے اس کے ساتھ مل کر جہاد ہوگا اس کے بغیر جہاد نہیں ہوگا اس کے بغیر فتنہ برپا ہو جائے گا اور وہ فائدے کی بجائے امت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو سلف کا طریقہ کار ہمیشہ یہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث ہے کہ لوگ ہم حکمران جو ہیں جی وہ شراب پیئیں گے حرام کو حلال بنا لیں گے اور بھائیو یہ یہ باتیں بہت غور سے سنو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں ایسے حکمران آئیں گے کہ جو, جو حرام, حرام کو حلال کر لیں گے شراب پیئیں گے گناہ کریں گے زنا کریں گے ہاں جی لیکن مسلمانوں کی مدد اللہ تعالی پھر بھی ایسے حکمرانوں کے ذریعے ہی کرے گا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے میں اپنی بات نہیں بتا رہا تو یہ مسئلہ جو ہے خاص طور پر اس وقت بہت سمجھنے سمجھانے کا مسئلہ ہے تکفیر کے سلسلہ اتنا عام ہو گیا اور قتل مسلم کا سلسلہ عام ہو گیا حاکمیت کا نام لے کر آج ان تکفیری خارجی گروہوں نے باقاعدہ قتل و قتال کا سلسلہ جو شروع کر رکھا ہے اور خاص طور پر حکام کی تکفیر کرنا کہ مسلمانوں کے حکمران سب کافر ہیں ان کے خلاف قتال واجب ہے اور امریکہ انڈیا سے لڑنے کی بجائے اصل جہاد ان کے خلاف لڑنا ہے اور جہاں جہاں پھر اس کے بعد انہوں نے فتوے کا اگلا حصہ یہ لے لیا کہ جو, جو ان ملکوں کے اندر لوگ رہتے ہیں جی تو ان کا قتل بھی پھر جائز ہو گیا حکمرانوں کا قتل واجب ہے اور جو ان حکمران کے تحت ملکوں کے اندر ایسے تباہال معاشروں کے اندر ایسے ملکوں کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان کا قتل جو ہے ان کی بھی اجازت ہے تو یہ یہ باقاعدہ فتوے چھپے ہیں اس کے اوپر یہ خود کش بمبار لوگوں نے باقاعدہ دین اور جہاد سمجھ کر یہ سلسلے شروع کیے ہیں تو ایسے لوگوں کو بہت سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سلف کا نقطہ نظر جہاد فی سبیل اللہ کے اعتبار سے کیا ہے اللہ اکبر میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں نافے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت لے کے آئے ہیں امام بخاری کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور حجاج نے ان کے خلاف جنگ شروع کر دی تو ابن عمر عبداللہ ابن عمر نے بس گھر میں بیٹھنا پسند کیا تو کچھ لوگ آئے دو آدمی آئے انہوں نے آ کر کہا کہ آپ تو خلیفت المسلمین کے بیٹے ہیں حضرت عمر کے بیٹے ہیں آپ اتنا آپ کا مقام ہے علمی اعتبار سے اتنا وسوق ہے تو آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ فتنہ اس وقت پائے آپ عبداللہ بن زبیر کے خلاف خروج کیوں نہیں کرتے یہ انہوں نے سوال کیا تو عبداللہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کا جواب دیا کہ بھائی مجھے خروج سے اللہ کے نبی کا یہ فرمان روک رہا ہے کہ مسلمان کا قتل مسلمان کے ہاتھوں حرام ہے اللہ کے نبی کا یہ فرمان مجھے خروج سے روک رہا ہے تو آگے سے وہ سوال کرنے والے کہنے لگے کیا آپ نے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی تو انہوں نے کہا یہ آیت اللہ کے نبی پر نادل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے مل کر جہاد کیا اور ہمارے جہاد سے فتنہ ختم ہو گیا یہ عبداللہ بن عمر کا جواب ہے صحیح بخاری میں روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم نے جہاد کیا تو اس جہاد سے فتنہ ختم ہو گیا اے مجھے خروج پر اکسانے والو کیا تم ان باتوں کے ذریعے فتنا برپا کرنا چاہتے ہو اور آگے وہ اس آیت کا اللہ دیا اسے آ رہی ہے بکات فتنا دین کہ فتنہ ختم ہو جائے قتال کے بعد اور الدین اللہ کے لیے ہو جائے تو ابن عمر کہتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ فتنہ پھیل جائے تم مجھے خروج کے لیے عبداللہ بن زبیر کے خلاف قتل کے لیے تیار کرنا چاہتے ہو تم فتنہ برپا کرنے والے لوگ ہو تمہارا مقصد یہ ہے کہ فتنہ پھیل جائے اور دین اللہ کے لیے نہ رہ جائے سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کا دل پوری طرح اس سے اس سے واقف ہو جائے اور آپ ایسے سب لوگوں کو نوجوانوں کو جو اس وقت فتنہ پھیلا ہوا ہے یہ بات سمجھائیں تو انشاءاللہ اللہ بہت سارے لوگ اس فتنے سے بچ جائیں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کرنا کہتے ہیں کہ تم مجھے مسلمان کے قتل کے لیے آمادہ کر رہے ہو جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان مجھے روک رہا ہے اس خروج سے مسلمان کے قتل سے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم تم اس قتل کے ذریعے فتنہ پھیلانا چاہتے ہو اور دین اللہ کے دین کو روکنا چاہتے ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جتنا تکفیری سلسلہ ہے جتنا خارجیوں کا سلسلہ ہے جتنا حکام کے خلاف یہ قتل کے فتوے ہیں اور لڑائی ہے یہ حقیقت میں یہی وہ فتنہ ہے کہ جس کے ذریعے جس کے ذریعے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے اور کفر پھیلتا ہے فتنہ پھیلتا ہے شرک اسی کی وجہ سے گنجائش نکالتا ہے پھیلنے کی تو اور اللہ کا کے دین کے غلبے کے سب رستے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس اعتبار سے بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے تو میں نے بتایا کہ جہاد کے اعلان میں پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے جیسی بھی ہو گناہگار ہونے کے اعتبار سے جیسے اللہ کے نبی کی حدیثیں میں نے آپ کو سنائیں کہ وہ شراب میں پیئیں گے حرام کو حلال کر لیں گے زنا کریں گے سب فسق و فجور ان کے اندر ہوں گے لیکن لیکن لڑائی میں قتال میں جہاد میں اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گار حکمرانوں کے ذریعے ہی اپنی مدد بھیجے گا ہاں ایک تو بات یہ ہے کہ حکومت اعلان کرے حکومت کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہیے اور دوسری دوسری چیز اس سلسلے میں کیا ہے اگر بالفرض معاملہ ایسا ہو کہ جہاد لازم ہو عزتیں لٹ رہی ہوں اور علاقے غصب ہو رہے ہوں اور بہت زیادہ بہت زیادہ غدر پھیل چکا ہو اور حاکم غافل ہو ایک ہے اس کا ذنا میں بدکاری میں شراب میں ان گناہوں میں مبتلا ہونا یہ الگ بات ہے جن کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فاسق و فاجر حکمرانوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرے گا یہ تو گناہوں کا ذکر ہے ایسے گناہ جو انسان کے اندر ہو سکتے ہیں لیکن ایسے حکمران جو بالکل غافل ہوں غافل ہوں جہاد کی ضرورت ہے جہاد کا وقت آ چکا ہے دشمن حملہ آور ہو چکا ہے قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے عزت عزتیں عصمتیں لٹ رہی ہیں ایسے حالات ہیں اور عیاش بن کے پڑے ہیں حکمران جیسے کہ اس کی بہت بڑی مثال ہے مثال سمجھ لیجئے سلف نے باقاعدہ اس کو بہت بڑے اصول کے طور پر ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے جب بغداد کے اندر سکوت ہو گیا تاری نے بغداد پر قبضہ کر لیا تو بغداد پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا اتنا قتل کیا اتنا قتل کیا انہوں نے تو اس قتل کے بعد اللہ اکبر لکھتے ہیں کہ دریاؤں کا پانی خون سے سرخ ہو کے چل رہا تھا اتنا مسلمانوں کا قتل کیا انہوں نے اللہ اکبر پھر بغداد کے بعد تا تاریوں نے شام پر حملے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی بغداد کے بعد شام پر وہ جب حملہ آور ہوئے تو شام میں اس وقت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بہت بڑے مشتد کی حیثیت سے وہاں موجود تھے اور حکومت ناصر الملک کی تھی اور اس وقت یہ سارا جو ہے نا جی خلافت تو ختم ہو گئی تھی بغداد فال ہونے کے بعد سقوط بغداد کے بعد مسلمانوں کا جو خلافت کا نظام ہے وہ ختم ہو چکا تھا اور مسلمان حکومتیں ملک ٹکڑوں میں بڑھ چکے تھے اور الگ الگ مسلمانوں کی حکومتیں بنی ہوئی تھیں اور حکومتوں کے اندر ایسے ایسے عیاش حکمران آ چکے تھے جیسے ناصر کا تذکرہ کتابوں کے اندر ملتا ہے مصر کا یہ حاکم تھا ناصر اس کا نام تھا شام مصر کے ساتھ تھا یہ ایک ملک تھا تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ناصر کو کہا کہ بھئی یہ تاتاری اس وقت شام پر حملہ آور ہو رہے ہیں بغداد تباہ کرنے کے بعد تو تم اٹھو اور تیاری کرو اور دفاع کرو اگر شام کے اندر یہ دو داخل ہو گئے تو مصر میں داخل ہو کے مصر بھی نہیں بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا اگر تم مصر بچانا چاہتے ہو تو شام کے اندر آ کے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کی پیش قدمی روک دو یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ناصر کو باقاعدہ پیغام بھیجا ایک وفد روانہ کیا وفد گیا جا کر انہوں نے ابن تیمیہ کا خط ناصر کو پہنچایا اس ناصر نے کہا کوئی بات نہیں وہ عیاش قسم کا حاکم تھا اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں دیکھا جائے گا تو یہ گئے جا کر کہتے رہے سمجھاتے رہے لیکن ان کی بات کسی نے سنی واپس آ گئے ابن تیمیہ بہت پریشان ہوئے اللہ اکبر لیکن ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے سب شاگردوں کو سب کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا ابن تیمیہ حاکم نہیں تھے حکومت ناصر کی تھی لیکن لیکن دیکھو ابن تیمیہ کا رویہ خود جہاد کی تیاری کر رہے ہیں اور ناصر کے ساتھ باقاعدہ رابطہ رکھا ہوا ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ حکومت سے بھی ٹکرا رہے ہیں اور جناب تاتاریوں سے مقابلے کی تیاری بھی کر رہے ہیں بلکہ جب وہ وفد واپس آیا واپس آ کر انہوں نے کہا کہ جی ناصر نے تو ہماری بات سنی نہیں نہ پرواہ کی تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ خود شام سے مصر پہنچ گئے یہ نہیں کیا کہ اس نے پرواہ نہیں کیا تو دفع کرو اس کو اور ہم اکیلے کرتے ہیں جو ہم سے ہوتا ہے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا بلکہ خود روانہ ہوئے شام سے اور مصر پہنچ گئے اور ایک وفد ان کے ساتھ تھا ناصر کے پاس پہنچے کیونکہ بہت بڑے عالم دین تھے عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت مانے جاتے تھے تو جب ناصر نے سنا کہ ابن تیمیہ آئے ہیں تو پھر وہ بھی آ گیا بات شروع ہو گئی تو اتنا سخت اتنے سخت الفاظ میں مخاطب ہوئے ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ ناصر سے اور جو صورت حال بیان کی کہ بغداد میں کیا کیا تا نے کتنا قتل کیا مسلمانوں کا کس قدر تباہی پھیلائی بغداد کے اندر وہی تاتاری بغداد تباہ کرنے کے بعد اب شام کو تباہ کرنے کے درپے ہیں شام کی طرف پیش قدمی ان کی جاری ہے تو تم یہاں آرام سے سو رہے ہو اور یہ غفلت وہ کہتے ہیں سبحان اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو وفد گیا تھا وہ لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے الفاظ گفتگو کا انداز اور ان کی گفتگو میں جو سختی جو شدت پائی جا رہی تھی اور ناصر سے جس طرح ہم کلام ہو رہے تھے جس طرح ڈانٹ رہے تھے تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ناصر ابھی جلاد کو بلائے گا اور ابن تیمیہ کی گردن قلم کر دی جائے گی ابن تیمیہ کو زندہ سلامت ہم واپس اپنے ساتھ شام لے کر نہیں جا سکتے یہ, یہ ان کے وفد کے لوگ لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا یہ انداز تھا ناصر کے سامنے اور اس طرح احساس دلایا ان کو جھنجوڑا اس کو حتا کے ناصر نے بات تسلیم کر دی ناصر نے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی دعوت کو قبول کر لیا اور اپنی طرف سے لڑنے والے فوجی بھی دیے اسلحہ بھی دیا اور یہ وعدہ کیا کہ میں خود بھی اس لڑائی میں شریک ہو جاؤں گا تو دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی ابن تیمیہ کا نام لے کر یہ بڑے بڑے فتویٰ باز آج جو باتیں کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر حکمران غافل ہو جائیں جہاد بالکل کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں اور امت اس کیفیت میں ہو کشمیر اس حالت میں ہو وہاں درندگی اس انتہا پہ ہو اور ہمارے حکمران غافل ہوں جہاد کی بات کرنا پسند نہ کرتے ہوں تو ایسے حالات کے اندر کیا طریقہ ہے ایسے حالات کے اندر طریقہ یہ ہے کہ علماء کو جمع کروا ایک آدمی خود اپنی عقل سے کچھ نہ کہے ایک آدمی امت کے اندر یہ حیثیت نہیں رکھتا چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم دین کی ہو کہ وہ اے اے ان مسائل پر قابو پا سکتا ہے نہیں امت کے وہ علمات جن کے اوپر امت جمع ہوتی ہے جن کی امت کے اندر بڑی حیثیت ہوتی ہے لوگ ان کی باتوں کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں فتوے پر عمل کرتے ہیں ہمیں ان کی اہمیت اور شخصیت سے پوری طرح آگاہ ہے ایسے علماء کی ایک جماعت کو اکٹھی کرو ہر ہر جگہ سے لوگوں کو جمع کرو جہاں جہاں اس فتنے کے اثرات ہو سکتے ہیں وہاں وہاں سے جمع کر کے علماء جمع ہو کر اکٹھے ہو کر پھر جہاد کا فتویٰ دیں کہ واقعی اب جہاد امت پر لازم ہو چکا ہے دشمن حملہ آور ہو چکا ہے مسلمان بے بس ہو چکے ہیں حالت کیفیت مسلمانوں کی یہ ہو چکی ہے عصمتیں لٹ رہی ہیں مسلمان قتل ہو رہے ہیں علاقے تباہ ہو رہے ہیں ملک برباد ہو رہے ہیں آزادیاں سلب ہو رہی ہیں مسلمانوں کی اور حکمران عیاشیوں میں غافل ہاں جی یا خوف کی وجہ سے خاموش ایسے حالات کے اندر پھر کوئی اکیلا جہاد نہیں کر سکتا نہ فتوا دے سکتا ہے ایسے حالات میں علماء کو جمع کرو اور اس کی مثالیں سب سے بڑی مثال میں نے ابن تیمیہ کی آپ کے سامنے رکھی شام کے اندر سے علماء کو جمع کر رہے ہیں سارے اپنے شاگردوں کو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا سلسلہ تھا شاگردوں کا اور بہت بڑا یعنی دینی دعوت کا ادارہ تھا ہزاروں شاگرد اس کے اندر موجود تھے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے علماء کو جمع کیا اور سارے شاگردوں کو جہاد کی تیاری پر لگا دیا اور خود حاکم میں وقت کے پاس جا کے جھنجھوڑ رہے ہیں اس کو قائل کر رہے ہیں اس کو جب تک وہ قائل نہیں ہوا اس وقت تک جان نہیں چھوڑی اس کی اور وہ قائل ہوئے اس کے بعد پھر یہ مارکا ہوا اس مارکے میں کمان کرنے والے ابن تیمیہ خود تھے اس جہاد کے کمان کرنے والے اس کے کمانڈر کون تھے خود ابن تیمیہ تھے اور سب سے پہلی شکست جو تاطار کو ہوئی ہے وہ شام کے اندر ہوئی ہے اور شام کے اندر یہ جو مارکا ہوا اس کے کے بعد تا کی کمر ٹوٹ گئی ان کی قوت کا خاتمہ ہو گیا یہ ایک قدم اس سے آگے نہیں بڑھ سکے حتا کہ پھر انہیں کے اندر سے لوگ کثرت سے مسلمان ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کیا بات سمجھ آئی کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے حکومتوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے ایک حاکم فاسق و فاجر ہے لیکن جہاد کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ مل کے جہاد کرو ایک حاکم غافل ہے اچھا ہے وہ سو ہے بہت پکا تصویر پھیرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے لیکن جہاد کے لیے تیار نہیں ہے وقت جہاد کا ہے مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے اور وہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے علما کو جمع کرو ساری امت کو مجتمع کرو جہاد کی تیاری کرو لیکن حاکم کو باقاعدہ دعوت دو قائل کرو ہر طرح سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرو یہ نہ کرو کہ بس آپس میں لڑائی کی کوئی شکل نکل جائے समझ آ گئی یہ بھائی یہ دو طریقے ہیں اللہ اکبر وقت الوحم ایس الثقیف تمہ اور قتل کرو ان کو جہاں پاؤ تم ان کو کیا مطلب کن کو قتل کرو جہاں پاؤ جن کے خلاف تمہاری لڑائی اعلان ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف اب لڑنا ہے ہر کافر کے خلاف نہیں لڑنا جی جو معاہد ہے آپ کے ملک میں رہ رہا ہے آپ نے اس کو پناہ دی ہے اور اس کے حقوق کو آپ نے قبول کیا ہے وہ عیسائی ہے وہ ہندو ہے وہ جو بھی غیر مسلم ہے اس کے خلاف لڑنا قتل و قتال اس کا قتل بالکل حرام ہے غلط ہے اس کی اجازت نہیں ہے جی وہ اخرجو ہوں میں نے اور نکالو ان کو جہاں سے نکال دیا انہوں نے تم کو سبحان اللہ شیخ محمد بن صالح سمین نے بہت خوبصورت بات کی ہے اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد استعمار ہیں اس سے مراد اس سے مراد استعمار ہیں کہ دشمن قابض ہو گیا آپ کے ملک پر آپ کے علاقے پر ہاں آپ کے لوگوں پر اس نے باقاعدہ آ کر قبضہ کر لیا ہے ہاں جی آپ کو حقوق سے محروم کر دیا ہے یا آپ کو ہجرتوں پر مجبور کر دیا ہے ہاں جی یہ ہیں مثال کے طور آپ پر آپ وہیں لیکن آپ کے حقوق ختم ہے آپ کی آزادی ختم ہے ہاں اور دشمن اس طریقے سے مسلط ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ استعماری نظام ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کافروں کے قبضے چھڑانا اور ملکوں کو آزاد کروانا اور مسلمان ملکوں معاشروں کے اندر مسلمانوں کی آزادیوں کا اہتمام کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے اور ایسے دشمن کو جو قابض ہے ان کو ایسے مسلمانوں کے سب علاقوں سے نکالنا واجب ہے فرض ہے بہت شاندار لکھا ہے محمد بن صالحسمین اللہ تعالی رحمت نادل کرے بہت بڑے عالم دین تھے مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے انہوں نے چیزوں کا جائزہ لیا ہے چونکہ یہ اسی دور کے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اور الحمدللہ میں عام طور پر ان کی تفسیر سے فائدہ بھی زیادہ اٹھاتا ہوں بہت زبردست آگے بھی اسی رکو کے اندر جو ان کی باتیں ہیں بڑی زبردست ہیں سچی بات ہے مجھے باقی کتابوں کے اندر وہ چیزیں اس انداز سے نہیں ملیں کیونکہ وہ اس دور کے ہیں حالات سے واقف ہیں دشمن کیا کر رہا ہے مسلمانوں کی مجبوریاں کیا ہیں مسلمان حکمرانوں کے کردار کیا ہیں مسلم معاشروں کے تقاضے کیا ہیں وہ اس دور کے اندر ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے والے تھے تو ان کا بیان ان کی تفسیر بہت شاندار ہے اس حوالے سے تو کہتے ہیں کہ استعمال سے مراد ہے اور دشمن کو اپنے علاقوں سے نکالنا مسلمانوں پر واجب ہے فرض ہے اللہ اکبر اور علاقے باغدار کروانا آزاد کروانا یہ فرض ہے یہ جتنے ہیں نا جہاد کے خلاف جتنے باتیں کرنے والے ان کا ایک بڑا سوال کیا ہے کہ جی کشمیر کا جہاد نا علاقے کا جہاد ہے یہ فی سبیل اللہ جہاد نہیں ہے یہ تو تم علاقے کے لیے لڑ رہے ہو کشمیری ایک قوم ہے کشمیر ایک علاقہ ہے تو علاقے کے لیے اچھا دلیل اس کے لیے کیا دیتے ہیں منقطع کلیمۃ اللّہ اللہ فی سبیل اللہ کہ جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑے وہ فی سبیل اللہ ہے اور اس کا مطلب کیا نکالتے ہیں اس کا مطلب نکالتے ہیں جو کشمیر کے لیے لڑے یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے یہ تو علاقے کی جنگ ہے ان کو کوئی پوچھے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں حملہ ہوتا تھا اللہ کے نبی مدینے کے دفاع کے لیے خندق ہوتے تھے مدینہ زمین پر تھا کہ نہیں مدینہ کوئی جگہ تھی کہ نہیں اور کوئی کوئی جگہ ہی ہوگی نا کہ جس کے جس کے اوپر کافر قبضہ کریں گے اس جگہ کو چھڑانے کے لیے آزادی کے لیے آپ جہاد کریں گے وہ دنیا میں کوئی جگہ ہی ہوگی یا ہواؤں میں معلق تم نے کوئی شریعت ایسا ایسا ایک تخیل ایک مہم سلسلہ بنا لیا ہے کہ کلیمۃ اللہ اللہ کا مطلب کیا ہے جو بھی جہاد ہوگا آخر وہ کسی کا کسی زمین پر ہوگا زمین کے کسی ٹکڑے پر ہوگا مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا پھر ہی آخر جہاد ہوگا وہ کہتے ہیں جو علاقے کا فلسطینی لڑ رہے ہیں یہ کوئی جہاد نہیں ہے ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے یہاں ایک دفعہ بات ہوئی ان سے یہ جی فلسطین کا جہاد کوئی جہاد نہیں ہے علاقے کا جہاد کشمیر کا جہاد کہتے ہیں کوئی جہاد نہیں ہے علاقے کا جہاد پوچھا افغانستان کہتا سچی بات تو یہی ہے اچھا یہاں تھوڑا ڈیلا پڑ گیا کہتا سچی بات تو یہی ہے افغانستان بھی ایک علاقے کا ہی مسئلہ ہے نا جی تو یہ بھی جہاد نہیں میں نے کہا پھر تو بتا دنیا میں اگر تجھے جہاد کرنا پڑے تو کہاں کرے گا کر <تصفح> بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا یا حکم ختم ہو ہی نہیں سکتا زمین تو پر تو تم نے کرنا نہیں کہاں کرنا ہے بتاؤ تو سچی بات ہے مقصود جہاد کی مخالفت ہے لوگوں کو روکنا کبھی کہتے ہیں یہ فرض کفایا جی جہاد فرض کفایا فرض کفایا ماں باپ کی اجازت لو یہ فرض کفایا اچھا جنازہ فرض کفایا کبھی مولوی نے کسی نے کہا ہے کہ بھائی فرض کفایا ہے اپنے بچوں کو روکو جی جنازہ پڑھنے سے روکو یہ فرض کفایا دیکھو یہ یہ فرض عین نہیں ہیں کیوں جاتے ہو جنازہ پڑھنے اپنی مسجد سے بڑے غور سے اعلان فرماتے ہیں جناب فلاں فوت ہو گیا اتنے بجے جنازہ ہے جی فرض کفا یہ اعلان تو پھر یہ کرنا چاہیے نا بھئی علاقے کے لوگوں نوجوانوں بزرگوں یہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے اس کے جنازے کا وقت یہ فرض کفایا براہ کرم کوئی جنازے کے لیے نہ آئے اعلان تو یہ ہونا چاہیے نا اس کے لیے دان کرتے آؤ بھائی آؤ جنازہ پڑھو ایک قی رات ثواب ہے دو قی رات ثواب ہے باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے اور جب جہاد کا مسئلہ آتا ہے <laughs> کہتے ہیں یہ فرض کفایا نہ یہ نہیں کرنا یہ فرض کفایا ہے اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اللہ